بسرحمن الحرحمہ الحمۃ اللہ وحمۃ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ <تصفح> بادشاہ باقی تمام سامع خان گرم برادر سب کو شموسن بارفی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو چھیانوے ابلک چار ہے دو سو شروع سے لے کر ابھی تک کے تعداد ہے اور چار جو ہے اس وقت ہماری سلسلے بس دعائ صوفیہ کے اندر ہے جو کہ نماز صبح کی سننے سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہے تحج کے بعد ختم ہونے پہ تو اس سے اس مبارک اور مقدس دعا کی جو ہے آج چوتھا درس ہے تو اس سلسلے میں جو ہے چونکہ اس دعا کے شروع میں اقلاو صلی اللہ منصل الکرحمتاً تحدِ اقلوی تو اللہ میں تجھ سے ایک ایسے رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے تو سے تو میرے دل کو ہدایت دے دے تو اس رحمت کے بارے میں لوگی تو جہات آلو کا دے دیا تھا پچھلے درسے میں اس کے بعد جو ہے رحمت اور فضل کی جو لوگ معنی کے ساتھ ساتھ جس کے معنی احسان شفقت اور مہربانی اللہ تعالیٰ کے ان کے معنی میں ہوا تھا پھر آپ کو کل کے درس میں جو ہے درس نمبر تین میں دو سو پچانوے تین میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی روشنی میں اللہ کی اس رحمت اور فضل کا جو ہے اگر یہ رحمت الہی ہمارے شامل نہ حال نہ ہو فضل اور احسان الہی شامل حال نہ ہو تو ہمارا انجام کیا ہوا اس سلسلے میں قرآن پاک کی پانچ آیتیں میں نے آپ لوگوں کے مبارک خانہ تک پہنچایا تھا ان آیتوں کو دوبارہ میں تگرانی کرتا ہوں ہاں جی اور انہیں آیتوں سے ماخوذ جو ہے مطلب جو ہیں ہاں ان میں سے مطالب کو, آپ کو بہتر سمجھ کے لیے بیان کر رہا ہوں تو آج کے درج جو ہیں انہیں آیات کے ذیل میں ہیں انہیں آیات سے ہم جو نتیجہ حضرت کریں گے اور اللہ کے رحمت کا جو ہے اس کی اہمیت جو کہ اس دعا کے اندر اللہ اسلو کا رحمتا یا الم سے ایک رحمت کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا ایک ایسی رحمت کا سوال جس سے میرے دل کو ہدایت ہو جائے تو اس رحمت کے حوالے سے عنایتوں کے ذل میں تھوڑی سی جی توضیع آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کو کہ کی کیوں اس دعا میں اللہ سے رحمت کا سوال کیا اور رحمت کے نظیرے میں اس رحمت کے توسل سے ہاں جی دل کو ہدایت کے اللہ سے درخواست کیا تو اس رحمت کی اہمیت کے حوالے سے نایتوں سے نتیجۂ اخذ کر کے کچھ مطالب آپ لوگوں کی مبارکانہ تک پہنچانے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے حوالے سے بہت سی آیات جو ہیں مختلف حوالے سے موجود ہیں کم سے کم سو سو پر آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کا ذکر ہے لیکن میں نے صرف ان پانچ آیات مجیدات میں یہاں ذکر کیا ہوں ہاں جو صرف اس حقیقت کو مختصراً قرآن پاک کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت و فضل کا جو ہے انسان اپنی اخروی کامیابی کے لیے کتنا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت اور فضل کا انسان اپنی اخروی زندگی اخروی کامیابی کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کا انسان کتنا محتاج ہے اور اللہ کی فضل اور رحمت انسان کی شامل حال نہ ہو تو انسان صرف اپنی عبادت کے بل بوتے پر جنت میں جانا چاہیں ہاں جی اپنے صرف اپنی ذاتی سوچ اور فکر کی بنیاد پر جنم میں جان اللہ کی فضل و رحمت شامل حال نہ ہو تو انسانوں کا کیا حشر ہوگا ہاں جی اس سلسلے میں جو ہے کہ آپ کا آتے ہیں پانچ آتے ہیں آپ لوگوں کے کے نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے اس سچے کلام میں ہمیں اپنی فضل و رحمت کی اہمیت اور یہ کہ انسان اپنی اخروی نجات کے لیے کس قدر اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کا محتاج ہے ہاں جی ان عدم فرمایا میں سے ہاں اس پاک اس کے اس پاک داد نے فرمایا کہ تم اللہ کی فضل و رحمت یا وغیر کوئی اخلاق کے کارمات سے متصف نہیں ہو سکتا یعنی تم اپنے اندر اچھے اخلاقیات نہیں لا سکتا بورے اخلاقیات سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے ہاں جی رحمت من اللہ تحم اللہ پیر نوی سے مخاطب کر کے علام کہا اے میرے حبیب اگر میرے رحمت آپ کے شامل حال نہ ہو تو ہرگیز آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج نہ ہوتے آپ کے اندر یہ الن غلّہ کے نظیم کا عظیم رتبہ آپ کے اندر نہ ہوتے اللہ کے فضل خاص سے تو اسے معلوم ہوا تمام اخلاق کے اقدار انسان کے اندر اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ممکن ہے پھر دوسرے نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر تم سب ابدی اور ہمیشہ کے خسارے اور گاٹے میں گرفتار ہو جائیں گے وول اللہ فضم و رحمۃ اللہ کن تمن الخاصرین کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی فضل الرحمت تمہیں شامل حال نہ ہو تو تم سب خسارے میں پڑ جاؤ گے لیکن یہ خسارہ اخروی خسارہ ہے جہنم میں پہنچنا ہے تو اللہ کی فضل الرحمت شامل حال ہوگا تو انسان جہنم سے نجات باقی جنت جو ابدی آسائش کر رہے اس میں پہنچے گا ہاں جی تو اللہ نے صاف فرمایا اگر اللہ کی فضل الرحمن نہ تم ہمیشہ کے خسارے میں گرفتار ہو جائیں گے اور تیسرے آدمی فرمایا اور فرمایا تم سب اس کے رحمت اور فضل کے بغیر شیطان کے پیروکار بن جائیں گے اور سب گمراہ ہو جائیں گے سوائے قالی لوگوں کے ولی اللہ حضل اللہ علیہ و رحمۃ ہوں ہاں جہ اللہ طبع تم شیطانِ اللہ کل فرمایہ اللہ کے فضل و رحمت تمہاری شامل نہ ہو اس کے شبقات اس کی مہربانی اس کے احسان تمہارے شامل نہ تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے جو کہ اقنٰ نمبی علیہ وسلام ہیں ہمارا حد مطابق عمیہ السلام ہیں اور حسنِ صلی نور کے آج میں فرمایا اے ہنج کہ اے انسانوں تم اپنی عبادت و عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہرگز گناہوں کی آلودگیوں اور اخلاق و ضمیمہ کے خواہش اور شرک و ہرگز جو ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے جب تک اس پاک ذات کے فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہو اور تمہاری دست نہ ہو ہاں جی حوایت جو ہے سورہ نور کی آیت جو ہے بتایا تھا نمبر کیس ہے اس میں اللہ تعالی نے ڈن کر کے فرمایا ولیم اللہ فضل الکم و رحمۃ اللہ اللہ کی فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو اس کے احسان اس کی شفقت و مہربانی تمہارے شامل حال نہ ہو تو ما ذکا پاک نہیں کر سکیں کہ تم میں سے منکم من کمن حاضر تم میں سے کوئی بھی ہاں جی اور کبھی بھی کبھی, کوئی بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے گناہوں سے شرک کے آلدیوں سے کفر کے عالدیوں سے بورے اخلاقیات سے ہر چیز ہی چیز سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے جو لیکن اللہ کن اللہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے اس کو پاک کرے گا وہ اللہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو اس مقدہ ساحل میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے دعوے دار بن جائیں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جو ہے بے نیاز ہو کے پاک کرنے کی کوشش کریں اور سمجھیں تو ہرگز ممکن ہی نہیں اللہ نے آخری موہر لگا دیا معذہ من کو من نہاذ نہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے کتنی تاخیر سے یہ بات فیصلہ کر دیا تو حضران گرمی یہ سامنے جو ہیں ان قرآن آیتوں کو سامنے رکھ کر لہٰذا ان قرآن حقائق کو مد نظر رکھ کر ہاں اب ہم دعائیں صبیہ کے اس مقدس پیراگراف پر غور کریں کہ ہم نے اللہ سے دعا کیا علام کا رحمتاً اللہ میں تجھ سے ایک رحمت کا سوال کرتا ہوں اللہ سے انہیں اس کی فضل کا اس کے احسان کو اس کی شفقت اور اس کی مہربانی کو اس کی نظر کرم کا ایک نظر شفقت کا اللہ سے سوال کریں ہاں جی تو <تصفح> جس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ہو جائے اس کے دل کو ہدایت ہو جائے تو اس مقدس پیرغراب پر غور کریں جو ہے ہاں جی ان قرآن رحقائی کو مدِ نظر رکھتے ہیں کہ انسان اللہ کی رحمت کا کتنا محتاج ہے ہاں جی ان سے واضح ہو گیا مد نظر رکھ کر جو ہے اب ہم جو ہے دعا صفحہ کے اس مقدس پہلی پیراگراف پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا ہاں جی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس پیراگراف میں گیارہ مختلف ہاں جی چیزوں کو ہاں جی مختلف حاجات کو جو ہے رحمت الہی کا واسطہ دے کر اور وصلہ بنا کر مانگا ہے اللہ کے پیرے نبی نے ہاں جی اللہ عمر دنیاوی غروبی دشمن کے شار ہر چیز سے گیارہ اہم تنی زندگی میں مبتلا ہونے والی اور دنیاوی غروبی زندگی میں ان اللہ تعالیٰ کے حضرت درگاہ میں سوال کیا ہے لیکن اللہ کے رحمت کو واصلہ دے کر اللہ سے پہلے رحمت کا سوال کیا پھر فرمائے اس رحمت کی برکت سے اللہ میرے دل کو ہدایت کرے یہ پہلا پیراگراف ہے میرے دل کو ہدایت کرے اس کے بعد باقی چیزیں یا کہ وعدہ دیگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے جا رہے ہیں ہاں جی تو اللہ کی پیرے رسول اللہ کی اس رحمت واسعہ کو رحمت کے معنی کر لیا احسان محض احسان شفقت رحمت نرم دلی نگاہ کرم یہ سب معنی ہیں رحمت کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک ہم پر رحمت نہ ہو اس کی شفقت نہ ہو اس کی نگاہ کرم نہ ہو اس کے احسانات ہمارے شامل حل نہ ہو ہاں جی تو انسان جو ہے اپنے آپ سے کچھ کرنے کے دعویدار بن جائیں تو اللہ نے ڈن کر دیا واضح کر دیا تم اکیلا کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے رحمت کا انسان ہمیشہ محتاج ہے جان کر ہمیں اس بات پر پورا پورا ایمان لانا ہوگا کہ ہم اس دن زندگی میں بھی ہر لمحہ اللہ کے رحمت کا محتاج ہے ہر چیز میں محتاج ہے ہماری زندگی کے بقا کے ہے ہماری رزق رزق کے لیے ہان حیات کے لیے ہر چیز کے لیے صحت سلامتی کے لیے موت و حیات کے لیے کون سی چیز ہے زندگی کا جس میں آپ اللہ کے رحمت کے وغیرہ اس چیز کو چلا سکیں اس نظام کا اپنے لیے مہیا کر سکیں اگر اللہ کے رحمت شامل حال نہ ہو تو حضین گرمی ایک سو فیصد حقیقت ہے آپ گندم کے ایک دانہ کو اپنے لیے مہیا نہیں کر سکیں گے چاول کے ایک دانہ کو دال کے کسی بھی دال کے ایک کو پھل فروٹ کے ایک دانہ کو ایک پیس کو ہم اپنے لیے مہیا نہیں کر سکیں گے نہ صرف گندم کے ایک دانہ بلکہ گندم کا پیسا جائے تو وہ ذرات میں بدل کر جو آٹا بن جاتا ہے اس کے ایک ذرہ کو بھی ہم اللہ کے رحمت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے ہیں ذہن انسان اس لیے اللہ نے قرم پر اللہ حسم فرمائے اللہ بے نیاز ہے اور تمام معلومات اللہ کا محتاج اس میں قرآن و انتم الفقرا ہو تم سب اللہ کے محتاج و حوالغانید اور وہ اللہ سب بے نیازم ہے لہذا انسان اللہ کے رحمت کو کے ہر شعبے میں ہمیں اللہ کے رحمت اس کے احسان اس کے لطف گرم اس کے شفقت اس کی نگاہ رحمت کا محتاج اس کے انسان زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے منظر مومن لہذا جو ہے نعتوں کو سم کر ہمیں بھی ہاں جی اس پیراگراف کو وٹ کرتے ہوئے اللّہ من نیا سالو کا رحمت من لکھا ہاں جی اس پوری پیراگراف کو جو گیارہ چیزیں مانگا ہے اس پیرگراف کو وط کرتے ہوئے کو دعا کی شکل میں اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے رحمت و فضل لائقہ خود کو شدیدن محتاج سمجھیں زین گرہ خود کو اللہ کے رحمتوں کا اللہ کی شفقتوں کا اللہ کی مہربانیوں کا عنایتوں کا شدیدن محتاج سمجھیں ہر آن ہر لازا ہر لمحہ ہر جگہ پر محتاج سمجھیں کوئی ایک لمحہ ایک لازا کوئی ایک چیز نہیں ہے جو اس سے آپ بے نیاز اللہ کے رحمت سے تو اس دعا کے اندر جو لفظ بیہا کا لب آئے ہے شروع میں لفظ ایک دفعہ رحمتہ نے اس کے بعد بیہا بیہا کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس میں باقر پر الگ کا لفظ ہے ہا ضمیر ہے یعنی ہا کہ ضمیر رحمت کی طرف کیونکہ لفظ رحمت الخر تیرن صاروی لوا کے سے مونس کے لفظ ہے ضمیر بھی مونس کے زمین لہذا ہا اسے رحمت کی طرف پلتیں لفظ رحمتن رحمتن کو بار بار تکرار نہیں کرتے اس پر لفظ بہہ کو یعنی اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے اس کے وسطے سے اس کی برکت سے تو اس سے مراد رحمت مراد ہے سب میں رحمت کی طرف پلاتی تو جو لفظ بحہ کے ضمیر گیارہ مرتبہ تکرار ہوئی ہیں ان سب کا مرجہ رحمتاً ہے جو شروع میں آیا ہوا ہے لہذا اس لفظ بحا کو زبان پر لاتے ہوئے ہاں یا دل میں قصد کرتے ہوئے جو ہے اس ضمیر کے مرجع یعنی رحمت الہی کو ہر صورت میں دل و دماغ میں حاضر رکھیں جل جم حاضر رکھیں تاکہ آپ کی یہ اہم ترین دنیاوی اور اخروی حاجات جو تاکہ ہاں حاجات جو پوری ہو جائیں تاکہ آپ کی جو اہم ترین عام ترین دنیاوی غروی حاجات پوری ہو جائیں اور اسی جو ہیں اب اس مختصر مقدمے کے بعد جو میں نے ہانج لفظ رحمت کے بارے میں دعائیں صفیہ کو ذکر کرنے سے پہلے چار درسوں میں میں نے اس کے مقدمہ عام لوگوں کو ذکر کیا مقدمہ تو اس مختصر مقدمے کے بعد اب ہم دعائیں صفیہ کے اصل متا ہنج کی توضیح شروع کرنا چاہتا ہوں شروع جو ہے اصل متا جو ہے ہم شروع کریں گے اصل متاً جو دعا شروع کرنا چاہوں گا جو کہ سب سے پہلا پیراگراف کا جو ہے پہلا پیراگراف اس کے اندر گیارہ چیزیں مانگا گیا اس میں سے پہلی چیز یہ کہ اللہ منہ وسل کا رحمتم من ان دہ دے بہا قلبی یہ اس سے پہلے پیراگراف کا پیر میں سے پہلی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ صاحب نے ہدایت مانگا ہے اپنے دل کے دل کے لیے ہدایت مانگا ہے تو اس جو, جو ہے پیراگراف کا انشاءاللہ شاء ہم اصل دعا کی تشریحات کل سے ہم بغدہ شروع کریں گے آج تک جو ہے چار درسوں میں الحمد یہ مقدمہ دعا صفیہ کا اکیلر ہو گیا تاکہ چونکہ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اس توجی کی ضرورت تھی لہذا میں نے مناسب سمجھے مخصد توضیح بطور مقدم علوم بیان کروں اب کل سے انشاءاللہ خود دعا صبح کا اس کی متن کی توضیحات شروع ہو جائیں گے آپ لوگ دعا کریں کہ ہم بہتر سے بہتر مطالب تھوڑا سی محنت کر کے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اللہ ہم سب کو اللہ کے پیارے نبی کی دی ہوئی عظیم دعاؤں کو جو کہ حضرت امیر کبیر اللہ رحمہ کے توصفط سے ہمیں آپ نے اپنے مقدس کتاب دعوت شریف میں آپ نے نقل فرمایا اور ہمیں پڑھنے کا اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس دعا کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے مانگے کیونکہ اذین گھر میں آپ لوگوں کو بار بار بتانا دعا مانگی جاتی ہیں دعا پڑھی نہیں جاتے دعا مانگنے کے لیے مانگنے کی کیفیت میں دعا پڑھنا چاہیے معنی کی کیفیت میں معنی کی کیفیت اس حد پیدا ہوتی ہے آپ کو دعا کا معنی وفہوم میں سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو لہٰذا دعاؤں کے معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا انتھک ضروری ہے میرا زین کرامین اس مقدس دعا کے ایک ایک پیراگراف ہمیں دنیا و حرت کی حاجیتوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں اور وہ بھی اس وقت ہم پڑھتے ہیں جس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کی بہت زیادہ امید اور چانچ ہوتی ہے حدیث نبی کی روشنی میں حدیث خود کی روشنی میں لہٰذا میرے دعا اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو صحیح سمجھ کر ان کو بات توجہ پڑھنے کی سب کو توفیعۃ امین رب